اے آمان والو اپن آوازیں اونچی نہ کرو اس غیر بتانے والے نب کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جسے جی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکرت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو